وک اللہ محدم بدع وک اللہ بدعاطن غلال وک اللہ غلال الوافی بما في حین یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے لیکن اس میں احادیث کا تقرار نہیں ہے اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے دس مقاصد میں تقسیم کیا پہلا مقصد عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا مقصد علم سے تعلق رکھتا ہے وہ مقصد جو علم سے تعلق رکھتا ہے اس میں چار کتب ہیں ان کتب میں سے تیسری کتاب کتاب التفسیر تفصیر ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کا آج کل ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں ہم سورہ نور تک کی احادیث پڑھ چکے ہیں اور آج آغاز کریں گے سورہ فرقان سے تو سورت الفرقان قولہ تعلی يحشرون على وجوہ الى جہنم یہ باب اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بارے میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں اکٹھا کیا جائے گا ان کے چہروں کے بل اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف یعنی کہ انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا ان کے چہروں کے بل فاؤں پہ نہیں چل رہے ہوں گے بلکہ چہروں کے بل چل رہے ہوں گے اتنی ہی ایت کتاب کے مولف لے کر آئے ہیں اس کے بعد ایت کا حصہ کچھ یوں ہے او رائے مکان سبیلا کہ یہیں لوگ ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین ہیں اور راستے کے لحاظ سے بھی یہ گمراہ ہیں تو ٹھکانہ کیا ہے جہنم یعنی کہ ان سے برا ٹھکانہ کسی اور کا نہیں ہوگا کہ جن کو چہرے کے بل جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اور راستے کے لحاظ سے ان سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر و شرک کے راستے کو اپنایا حدیث نمبر 235 سو اس کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان اللہ تعالی عنہ جناب ان مالک سے روایت ہے ان قالا کہ ایک آدمی نے کہا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی کئی فیوشر کافر وجہ ہی یوم القیامہ کافر کو روز قیامت اس کے چہرے کے بل کیسے چلایا جائے گا کیسے اکٹھا کیا جائے گا ان یعنی کے چہرے کے بالوں سے چلایا جائے گا یہ کیسے ممکن ہے اس کی, کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی سو... تفصیل کیا ہوگی قالا تو آپ نے کہا علیہ دنیا قادر قیام کیا وہ ذات جس نے اسے چلایا دنیا میں پاؤں کے بل یعنی کہ جس اللہ نے کافر کو دنیا میں پاؤں کے بل چلایا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اسے قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل چلائے جواب کیا ہے کہ بالکل قادر ہے جس اللہ نے انسان کو پاؤں پر چلنے کی قوت و طاقت دی ہے وہیں اللہ رودے قیامت کافر کو چہرے کے بل چلائے گا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس میں تعجب کی کون سی بات ہے اور کہ ان کے چہروں کے بال چلایا جائے گا تو یہ حقیقت پر محمول ہے اس کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالی چہرے کے بال انہیں چلائیں گے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگوں کو قرآن کریم کی آیات اور نبی علیہ السلاط اسلام کی احادیث کی تعویل کرنے کا بڑا شوق رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو اور نبی علیہ السلاط اسلام کی احادیث کو اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں معیار انہوں نے اپنی عقل کو بنایا ہوا ہے تو چونکہ ان کی عقل میں یہ ہے کہ چہرے کے بال چلنا ممکن نہیں ہے تو اس لیے وہ ایسی چیزوں کی تعویل کرتے ہیں اگر کبھی ایت آ کہ جہنم بولے گی تو وہ کہتے ہیں جہنم کے لیے بولنا ممکن نہیں ہے اگر کہا جائے کہ آسمان و زمین نے اللہ سے کلام کیا کہتے ہیں آسمان و زمین کیسے کلام کر سکتے ہیں اس لیے یہ الفاظ مجادی طور پہ استعمال کیے گئے ہیں یہ حقیقی نہیں ہے تو ہمارا کیا کہنا ہے کہ اللہ نے جب کہا ہے کہ میں ان کو چہرے کے بال چلاؤں گا تو یہ حقیقت پہ معمول ہے اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اور یہی پتا چلا نبی علی السلاۃ والسلام کے الفاظ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں علیہ صدی تو اللہ عئیسا کا اسم ہوا اور خبر کیا کا درن کہ کیا وہ ذات جس نے اس کافر کو دنیا میں پاؤں کے بال چلایا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اسے قیامت کے دن اس کے چہرے کے بال چلائے یعنی کہ یقینی طور پہ قادر ہے اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے قال قطع قطع کہتے ہیں قطع کہاں سے آ پہلے تو کوئی نام نہیں تھا ان کا روایت میں تو آپ دیکھیں روایت کے رابی کون ہیں انس ابن مالک تو یہ انس ابن مالک کے شاگرد ہیں قطع وہ ہیں جنہوں نے انس ابن مالک سے یہ حدیث سنی ہے تو قطع کہتے ہیں بلا کیوں نہیں وہ عزتی ہمارے رب کی عزت کی قسم ہمارا رب اس بات پہ قادر ہے یعنی اللہ کے رسول نے کہا تھا کیا قادر نہیں ہے تو قطع یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بلا کیوں نہیں وہ ربنا ہمارے رب کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے واؤ قسم کا مانا ادا کرنے کے لیے ہے اور یہاں پہ قطع نے قسم کس کی اٹھائی ہے آپ نے رب کی عزت کی اور عزت کیا ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے تو قسم کس کی اٹھائیں جب بھی اٹھائیں اللہ کی اٹھائیں یا اللہ کی صفات میں سے صفت کی قسم اٹھائیں غیر اللہ کی قسم اٹھانا جہیز نہیں ہے اور اللہ کی صفات غیر اللہ نہیں ہیں نبی علی اللہۃسلام غیر اللہ ہیں حالانکہ آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں لیکن آپ اللہ نہیں ہے نہ اللہ کی صفت ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں اگرچہ تمام مخلوقات میں سب اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں لیکن اس کے باوجود آپ رب نہیں ہیں رب کی صفت نہیں ہے مخلوق ہے اس لیے آپ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے القصص تعالی لا القص من احباب یہ سورہ قصص کی ایت نمبر چھپن ہے کیا معنی ہے اس کا انا کا مانا کیا ہوتا ہے بے شک یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جسے آپ پسند کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے تو یہ عید اہتقام حاضر ہوئی تھی جب نبی علیہ سات اسلام نے ابو طالب کو مسلمان کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور اسی حالت میں فوت ہو گئے تو آپ بہت پریشان رہنے لگے اور آپ ان کے لیے دعا بھی کرنے لگے تو اللہ نے یہ عیت نازل کی کہ ہدایت نہیں ملتی جسے آپ چاہیں سے پتا چلا کہ نبی علی ہدایت کے مالک نہیں اس سے پتا چلا آپ مشکل کو شاہ نہیں ہیں آپ اپنی یہ پریشانی دور نہ کر سکے آپ چاہتے تھے کہ آپ کے چچا بتال مسلمان ہو جائیں اور آپ نے اس کی ٹینشن لی جب مسلمان نہیں ہوئے تو آپ غمگین ہوئے تو آپ اپنی اس مشکل کو دور نہیں کر سکے آپ اپنی شہادت کو پورا نہیں کر سکے تو پتہ چلا کہ آپ مشکل کشا نہیں ہیں حاجت روا نہیں ہے غوث اعظم نہیں ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ آپ ہدایت کے مالک نہیں ہے ہدایت کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ لیکن سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان نقل تحدیلا مستقیم کہ اے اللہ کے رسول آپ سرات مستقیم کی جانب ہدایت دیتے ہیں یہاں پر اللہ نے کہا اپ ہدایت نہیں دیتے وہاں پر اللہ نے کہا ہدایت دیتے ہیں ظاہر دو ایتوں میں کیا ہے تضاد ہے حقی... حقیقتاں دو ایتوں میں کبھی تضاد نہیں ہوتا کیونکہ سارا قران اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے تو اللہ کی باتوں میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالی کہتے ہیں ولو کان من عندي غیر الله لوجدو فی اختلافاً كثيرا اگر یہ قران اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں لوگوں کو تضاد نظر آتا تناخت نظر آتا لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں ہے تو یہاں پہ بظاہر تضاد محسوس ہو رہا ہے کہ سل کسط میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت دیں ایسا نہیں ہے آپ ہدایت کے مالک نہیں ہیں اور وہاں پہ اللہ نے کہا کہ آپ سرات مستقیم کی جان ہدایت دیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت ارشاد کسی کو گائیڈ کر دینا کسی کو بتا دینا کہ جنت کی راہ یہ ہے نمازیں پڑھیں گے رودے رکھیں گے حج کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے ان قبیلہ گناہوں سے بچیں گے تو جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے یہ کیا رہنمائی زبانی طور پہ اور ایک ہے کسی کے دل میں ہدایت داخل کر دینا اسے ایمان لانے کی توفیق دے دینا اسے توحید پہ چلنے کی توفیق دے دینا اسے نمازیں پڑھنے کی توفیق دینا اسے روزے رکھنے کی توفیق دینا اسے قبیلہ گناہوں سے بچا لینا یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پہلی ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد دوسری ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت توفیق تو ہدایت توفیق کا مالک صرف اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے اور ہدایت ارشاد سارے کے سارے انبیاء کے نام ہدایت دینے والے ان کے ہدایت ارشاد اور علمائے نام بھی عام طور پہ کیا کرتے ہیں ہدایت ارشاد تو ہدایت ارشاد اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے اور اللہ نے بتا دیں کہ مدینہ سے مکہ کی طرف جانے والا راستہ یہ ہے اس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد گائیڈ کر دینا تعلیمات دے دینا رہنمائی کر دینا اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی گاڑی میں بٹھائیں اور مکہ میں چھوڑ آئیں یہ ہدایتِ توفیق ہے اس کا مالک ایک اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے حدیث نمبر دو سو اس کو رویت کرنے والے کون ہیں امام مسلم عن ابی حریرہ تقال آل رسول اللہ صلی الله عليه وسلم علیہ عمی جناب ابو حریرہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کس سے علیہ عمی اپنے چچا سے کون سے چچا ابو طالب قل لا الہ الا اللہ آپ کہہ دیں لا القیامہ میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا. اس چیز کی گواہی بیا اس کلمے کی کہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا کب گواہی یو یوم القیامہ قیامت کے دن قیامت کے دن اللہ تعالی کی عدالت میں آپ کے حق میں اس کلمہ کی گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے بالاخر یہ کلمہ پڑھ لیا تھا قالا تو چچا کہنے لگے لولا ان تو قریش کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ مجھے قریشی آر دلائیں گے تانے دیں گے یقول کہ جزا سوائے اس کے نہیں حمل انہیں امادہ کیا کنے ابو طالب کو حمل ان کو امادہ کیا ابو طالب کو اللہ دال اس, اس پہ کس پہ کلمہ پڑھنے پہ اسلام قبول کرنے پہ امادہ کیا کس نے الجاز سے میرے بارے میں باتیں کریں گے کہیں گے دیکھو دی آخری وقت میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہے لو لا نانی قریشن اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قریشی مجھے آر دیں گے مجھے آر دلائیں گے یا دلاتے ہوئے وہ کہیں گے ان ماحل ہوں سوائے اس کے نہیں اس کو آمادہ کیا ہے اللہ کا اس پہ کس پہ کلمہ پڑھنے پہ کس نے الجزا موت کی گبراہٹ نہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو اقرار تو بھی آئینہ کا تو میں اس کلمے کے ساتھ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا میں کلمہ پڑھ دیتا تاکہ تمہیں اسکون مل جاتا میں کلمہ پڑھ دیتا تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو لیکن کیوں نکلنا پڑا ابو طالب نے قریشیوں کے تانے کی وجہ سے اسلام قبول کرنے میں توحید قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ یہی ہے کیا کہ میرا قبیلہ مجھے تانا دے گا میرے ملک کے لوگ مجھے تانا دیں گے میرے دائیں بائیں کے لوگ مجھے تانا دیں گے اسی لیے اسلام نے جہاد کو مشروع قرار دیا ہے جہاد اسی لیے ہے جہاد اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیا جائے جہاد اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھنے پہ لگایا جائے جہاد صرف اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے ورنہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا اسلام اسے زبردستی کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کرتا اسلام میں لا لاقر حافظ دین اس دین قبول کرنے کے معاملے میں اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن ایک محلے کے پانچ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں سرکاری نوکری نہیں ملے گی ہمیں ہو سکتا ہے آگ لگا دی جائے ہمیں ہو سکتا ہے ہمارے گاؤں سے نکال دیا جائے تو یہ جو نکالنے والے سزائیں دینے والے ہیں اسلام ان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے یہ درمیان میں نہ رہے پھر کسی کی مرضی ہے کہ وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے اسلام مجبور نہیں کرے گا تو یہاں پہ دیکھیے ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ مجھے قریشی آر دلائیں گے وہ کہیں گے کہ انہیں امادہ کیا ہے اللہ کا اس کلمہ پڑھنے پر جد و موت کی گبرار نے لا قرار تو نہ کا تو میں اس کلمے کے ساتھ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا یہ ابو طالب اپنے نے بتیجے ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں فن ضل اللہ تو, تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعت نازر کی جب یہ سب کچھ ہوا تو تب اللہ تعالی نے یہ ایت نازل کی ان کلا تہدی من احبتا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احبتا جس کو آپ پسند کریں شاہ لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے میش جس کو وہ چاہتا ہے تو اللہ نے یہاں اس ایت میں بتا دیا کہ ہدایت کا مالک میں ہوں آپ ہدایت کے مالک نہیں ہے اب آپ غور کیجیے پاکو میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی موڑتا ہی نہیں ہے جو نبی اسلام کہہ دیں اللہ ماننے پہ نوب مجبور ہو جاتا ہے نہیں اللہ مجبور نہیں ہے اللہ رود قیامت شفات مانیں گے میا کرام علیم استاد اسلام کی اس لیے نہیں کہ اللہ کو ان کا کوئی ڈر ہے ان کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی اس لیے کہ اللہ ان کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں ناراضگی کا خطرہ ہے نہیں نہیں نہیں اللہ تعالی جب شفات قبول کریں گے ان کے حق میں کریں گے جن کے حق میں اللہ چاہیں گے کہ انہیں جہنم سے نکالا جائے انہیں جہنم میں جانے سے بچا لیا جائے انہیں جنت میں بھیجا جائے ان کے حق میں شفاعت قبول کریں گے اور انبیائی کے کو شفاعت کا موقع دے کے اللہ تعالیٰ انبیائی کو عزت دیں گے عزاز دیں گے سعادت دیں گے ایسا نہیں ہے کہ اللہ مجبور ہوں گے وَفِي رِوَایَةٍ اور ایک رویت میں ہے فَعَبَاءً تو اس نے انکار کر دیا کس نے ابو طالب نے کس چیز سے کلمہ پڑھنے سے اللَّهُ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ ایت نازل کی, اب ہم آتے ہیں کی طرف تعالى اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج یہ اڑتیس ہے اور سورج تدری چر رہا ہے لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ اپنے ٹھکانے کی طرف سورۃ چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف حدیث نمبر 237 ق اس حدیث کے روایت کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابي ذر رضی اللہ عنہ روایت ہے کس سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے قالو کہتے ہیں قال النبي نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس سے یہ در ذر ابو ذر سے کب ہین غربت شمسو جب سورۃ غلوب ہوا یعنی کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ایک ساتھ تھے اور سورج غلوب ہوا تب آپ نے ابو سے کہا کیا کہا ابو ذر جانتے ہو ائی نہبو کہاں یہ جاتا ہے یہ کون یہ سورج ان کے سورج ابھی غلوب ہو کے کہ کہاں جا رہا ہے جانتے ہو کل تو میں نے کہا کون کہہ رہے میں نے کہا ابو غفاری اللہ رسول عالم اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإنَّهَا بے شک یہ جاتا ہے یہ کون یہ سورج حتہ تسہ یہاں تک یہ سجدہ کرتا ہے تحت تہ ارش کے نیچے سورج شمس کا لفظ چونکہ عربی میں مونس ہے اس لیے الفاظ یہاں پہ مونس استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ سورج جاتا ہے یہاں تک کہ ارش کے نیچے سجدہ کرتا ہے فتح تو یہ اجازت مانگتا ہے فیو اللہ تو اس کو اجازت دی جاتی ہے اجازت مانگتا ہے کس چیز کی دوبارہ طلو ہونے کی تو اس کو اجازت دی جاتی ہے تو پھر یہ طلوع ہوتا ہے, وَيُوشِكُ فلا يقبل منها قریب ہے وہ وقت کہ یہ سیدا کرے کون سورج فلاحبل منہا تو اس کی طرف سے اسے قبول نہ کیا جائے یعنی کہ وہ وقت قریب ہے جب سورج سیدا کرے گا تو سیدا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا وہ اور قریب ہے وہ وقت کہ جب یہ اجازت مانگے گا کس کی طلوع ہونے کی فلاح اللہ تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی لها اس سے کہا جائے گا کس سے, سورج سے. ارجعی من واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو کہاں سے آتا ہے سورج مغرب سے غروب ہو کر آتا ہے نا تو اجازت مانگتا ہے طلو ہونے کی تو اب کیا اس دفعہ کیا کہا جائے گا ارد واپس جاؤ کہاں میں جہاں سے آئے ہو فتح لو میں مغربی تو وہ طلوع ہوگا کون سورج کہاں سے من اپنے مغرب سے یعنی کہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا فدہ علی کا کول تعالیٰ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کے وشم سی مستقر اللہ کہ سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف علی کا تقدیر العزیز العلیم۔ یہ اندازہ ہے اس ذات کا العزیز جو سب پہ غالب ہے العلیم جو مکمل علم رکھنے والی ہے یہ سورج کا ایک نظام کے تحت طلوع ہونا غروب ہونا اپنے مدار پہ چلنا اور کبھی بھی کسی حادثے کا پیش نہ آنا کائنات کا نظام برسوں سے صدیوں سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تو یہ کیوں ہے کیونکہ یہ سب کچھ کس کا سسٹم ہے کس کا نظام ہے العزیز اس رب کا جو ہر چیز پہ غالب ہے وہاں سورت کو انکار نہیں کر سکتا کوئی بہانہ نہیں کر سکتا اس اللہ کے سورت کے راستے میں کوئی اور مخلوق آ کر رکاوٹ نہیں بن سکتی العدیم جو مکمل علم رکھنے والا ہے سورت فصلت اب ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ اسیلت کا جس کو حامیم سیدا بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا ہے وما تم سمعكم یہ ایت نمبر کون سی ہے بائیس وما کم تم اور تم اس بات سے چھپتے نہیں تھے کس بات سے اینشد علیہ کم سمکم کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے کون تمہارے اپنے کان اللہ تعالیٰ اس ایت میں فرما رہے ہیں اس ایت کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں سے چھپتے ہو جب گناہ کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے نہیں کرتے ہو چھپتے ہو کسی کمرے میں داخل ہو کر اندھیرے میں گناہ کرتے ہو کوشش ہوتی لوگوں کو پتہ نہ چلے لیکن اپنے کانوں سے نہیں چھپتے اپنی آنکھوں سے نہیں چھپتے اور اپنے چمڑے سے بھی نہیں چھپتے ہو کیوں کیونکہ تمہارا آخرت پیسے ایمانوں میں ایمان نہیں ہے تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ روزے قیامت خود ہمارے آزاد ہمارے خلاف گواہی دیں گے یہ کان بتائیں گے کہ یہ گناہ کرتا رہا یہ آنکھیں بتائیں گی کہ گناہ کرتا رہا اور یہ جلد بتائے گی یہ چمڑا بتائے گا کہ یہ گناہ کرتا رہا ان کی ازا ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر آپ لوگوں سے چھپتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے تو یہ ازا تو آپ کے خلاف گواہی دیں گے اللہ رب العزت کی صحت کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر تم اپنا عقیدہ یہ بنا لیتے کہ ہمارے ازا ہمارے خلاف گناہوں کی گواہی دیں گے تو گنا کرنے کی نوبت ہی نہ آتی لیکن وما کن تم تسطرو تم اس بات سے نہیں چپتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے حدیث نمبر دو سو اس حدیث کے روایت کرنے میں اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کابد اللہ عنہ بن مسود رضی اللہ سے ویت ہے قال وہ کہتی ہیں اجتماع و یعنی بیت اللہ کے پاس جمع ہوئے کون دو قریشی اور ایک ثقفی یعنی کہ دو قریش کے سے تعلق رکھنے والے اور ایک آدمی جس کا تعلق ثقیف قبیلے سے تھا او ثقفی یعنی و یا دو ثقفی تھے اور ایک قریشی یا ایک قریشی اور دو ثقفی یعنی کہ ٹوٹل آدمی کتنے تھے تین ان میں سے دو کا تعلق ایک قبیلے سے تھا اور ایک کا تعلق ایک قبیلے سے تھا اب جو ایک تھا وہ قریشی تھا اور دو ثقیفی تھے یا ایک قریشی تھا دو سکفی یا ایک سکفی دو قریشی شک کس کو ہے رابی کو اور یہ لوگ کیسے تھے ان کا تعارف ان کے اوساف کثیرت الشہ بتون ان کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ تھی ان کے موٹے تھے کلیلت الفکلوب اہم ان کے دلوں کی سمجھ کم تھی اس ان الفاظ میں اشارہ ہے کس جانب یہاں پہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ وہ موٹے تھے جسم ان کا موٹا تازہ تھا لیکن عقل برائے نام تھی صحیح مانو میں عقل مند نہیں تھے فقال احدہ تو ان میں سے ایک نے کہا تو تمہارا, تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں جو ہم کلام کرتے ہیں جو ہم گفتگو کرتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے تمہارا کیا گمان ہے کہ اللہ ہمارے کلام کو سنتا ہے ہماری گفتگو کو سنتا ہے قال الخر دوسرے نے کہا یس ان جہرنا ولا یس ان اقفینا کہ وہ سنتا ہے ان جہرنا اگر ہم بلند آواز سے گفتگو کریں ولا یس اور وہ نہیں سنتا ان اخفینہ اگر ہم وہ شیدہ آواز سے ہلکی آواز سے گفتگو کریں وقال آخر ایک اور نے کہا یہ کون سا ہو گیا تیسرا ان کا نہ یسم جہرنا اگر وہ سنتا ہے جب ہم اونچی واض سے گفتگو کریں فعن نہ تو وہ سنتا ہوگا اذا خفینا جب ہم آسا واض سے گفتگو کریں کتنے لوگ ہوگا تین ایک نے سوال اٹھایا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا اللہ ہمارے کلام کو سنتا ہے یعنی کہ انہیں اللہ کی سفت سم کے بارے میں شک و شبہ ہے کہ اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا تو پہلے آدمی نے کیا کہا کہ اگر ہم بلند باز سے گفتگو کریں تو سنتا ہے آسا واض سے گفتگو کریں تو نہیں سنتا اس نے قیاس سے کام لیا اس نے اللہ تعالی کو قیاس کیا ہے اللہ کی مخلوق پہ اللہ کی مخلوق تب سنتی ہے جب اونچی بات کی جائے اور اگر بالکل آسا واض سے بات کی جائے تو اللہ کی مخلوق نہیں سنتی تو اس آدمی نے اللہ کو قیاس کیا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کو تشبیح دی ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور اس قیاس کو کہتے ہیں قیاس فاسد یہ غلط قیاس ہے اور آج کل جو لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو قیاس کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پہ اللہ کو تسبیح دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوق کی صفات کی طرح قرار دے کر پھر انکار کر دیتے ہیں یعنی کہ رحمت کو نہیں مانیں گے کیوں کہتے ہیں کہ رحمت کون کرتا ہے رحم کون کرتا ہے جس کے دل میں رکت ہو جس کے دل میں نرمی ہو اور اللہ کے بارے میں کہنا ہے کہ اللہ کی ہاں رکت ہے یہ درست نہیں ہے تو ان سے کوئی پوچھے تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت کو مخلوق کی رحمت پر قیاس کرو تمہیں کس نے کہا کہ اللہ کی رحمت کو مخلوق کی رحمت کے ساتھ ملاؤ اللہ کی رحمت کو اللہ کی مخلوق کی رحمت کے ساتھ تشبیح دو پہلے تشبیح دیتے ہو پھر انکار کر دیتے ہو نہ تشبیح دو یہ کہو کہ اللہ کی رحمت ہے لیکن ہر عیب سے پاک اللہ کی رحمت ویسے ہے جیسے خالق کی ہونی چاہیے اور مخلوق کی رحمت ویسے ہے جیسے مخلوق کی ہونی چاہیے ہماری رحمت میں سو عیب ہیں سو کمزوریاں ہیں سو نقص ہیں وقال آخر تیسرے آدمی نے کیا کہا تھا انکان یسم ودا جہرنا اگر اللہ سنتا ہے جب ہم اونچی آواز سے بات کریں تو یقیناً وہ سنتا ہوگا یا سنتا ہے جب ہم آستہ آواز سے بات کریں اس نے بھی قیاس کیا لیکن اس کا قیاس صحیح ہے اس نے کس کو کس میں قیاس کیا کس کو کس کے ساتھ تسبیح دی اس نے اللہ کے اونچی آواز سے کی گئی گفتگو کو سننے کو تشبیح دی ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کے اس آواز کے سننے کو جو آستہ جہاں آستہ ہو یعنی کہ لیول آواز کا ہلکا ہو اس کو تشبی دو کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سننے پہ بلند آواز کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ مانتے ہیں کہ بلند آواز کو سنتا ہے تو اسی پہ قیاس کرو اللہ تعالیٰ کے آستہ آواز کے سننے کو جیسے اللہ تعالیٰ بلند آواز کو سنتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ آستہ آواز کو سنتا ہے تو یہ کیا صحیح ہے یہ کیاس درست ہے کیونکہ اللہ کا سننا برابر ہے آستہ آواز کو سننا اونچی آواز کو سننا تو اس لیے اللہ تعالی کے آستہ آواز کے سننے کو قیاس کیا ہے کس پہ اللہ تعالی کے اونچی آواز کے سننے پہ پہل تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ ایت اتاری کیا جب ان تین لوگوں نے ایسی گفتگو کی تب اللہ نے یہ ایت اتاری یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سباب یہ بنا ورنہ اسباب ہوں گے اور حکمت ہوں گی اس کے نظول میں کیا کیاف گواہ دیں گے کان. یعنی کہ کان اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کوئی ڈر نہیں تھا کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان بلا ابسال حکم اور نہ تم اس بات کا خوف و خطرہ تھا کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی تمہاری آنکھیں بلا جلوت حکم اور نہ ہی تم اس بات سے پرہیز کرتے تھے اجتناب کرتے تھے یا ڈرتے اور خوف کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے چمڑے تمہارا اپنا جسم تمہاری اپنی جلد الگ اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہے تو اس ایس سے مجھے آپ کو سبق کیا ملا اللہ کی وہ صفات مانے جو قرآن ودیس میں آئی ہیں یہ مانے کہ اللہ سنتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی پہ مخلوق کی صفات پہ قیاس نہ کریں اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہ دیں اور یہ بھی سبق ملا کہ انسان کو گناہ کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے میرا اپنا کان میرے خلاف گواہی دے گا میری اپنی آنکھیں میرے خلاف گواہی دیں گی میرے اپنے ہاتھ میرے خلاف گواہ دیں گے میری اپنی شرمگاہ میرے خلاف گواہی دے گی سورت خاند کیا ہے تعالی فرتقب یوم السماء بدخان مبین فرتقب آپ انتظار کیجئے یہاں پہ نبی علیسۃۃ اسلام کو تسلی دی جا رہی ہے آپ لوگوں کے کفر سے مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ کچھ مایوس ہو رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو تسلی دی مایوس نہیں ہونا فرتکب آپ انتظار کیجیے یو مت بدخان مبین اس دن کا ان ایام کا جن ایام میں آسمان واض د کو لے کر آئے گا آپ انتظار کیجیے اس دن کا یعنی کہ اس وقت کا ان ایام کا جن ایام میں آسمان واد دے کو لے کر آئے گا مناسب ہوگا کہ وہ ایتیں بھی پڑھ دوں جو اس کے بعد ہے پھر ہی آپ سمجھ سکیں گے اس روید کو جو بعد میں آ رہی ہے اس کے بعد عہد کیا ہے الناس وہ د لوگوں کو ڈھانک لے گا عذاب یہ کیا ہوگا یہ دردناک عذاب ہوگا رب نقشف تب لوگ کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے ہٹا دے انام ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے کفر کی راہ تیار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہرا وقجہ رسول مبین کہ ان لوگوں کو نصیحت کہاں ملے گی جبکہ ان کے پاس تو واد رسول آ چکا انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا سمت وکالم مجنون کہ ان لوگوں نے اعراض کیا اور نبی علیہ سات اسلام کو کیا کہا کہ یہ مجنون قسم کا ٹیچر ہے یہ پاگل قسم کا مدرس ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم عذاب بھیجیں گے تو یہ دعائیں کریں گے کہ یا اللہ عذاب ہٹا لے ہم ایمان لانے والے اللہ نے کہا ان عذاب ہم ہٹا لیں گے لیکن یہ عذاب ہٹنے سے کہاں نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ہم نے اس سے بڑی نشانی بھیجی تھی ہمارا رسول انہوں نے رسول سے ایراز کیا اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ انہیں مجنون قرار دیا منٹل قرار دیا اللہ تعالیٰ کہتے انا کا شف ال ہم عذاب کو ہٹا لیں گے کلیلن تھوڑی دیر کے لیے انا کم تم دوبارہ کفر کی طرف جاؤ گے اب آتے ہیں روایت کی طرف سورہ دخان کی ایت نمبر دس اور بعد والی آیات تھی دو سو انتالیس نمبر یہ روایت ہے قوف اس ادیس کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا مسروق بن اجدع سے روایت ہے یہ تابعی ہیں مشہور و معروف تابعی ہیں قال وہ کہتے ہیں بینما رد الحدی صوفی کندا جب کہ ایک آدمی بیان کر رہا تھا کندہ میں یعنی کندہ قبیلے کا نام ہے اس قبیلے میں ایک آدمی تبلیغ کر رہا تھا بیان دے رہا تھا حدیثیں بیان کر رہا تھا گفتگو کر رہا تھا فقال تو کہنے لگا اپنے بیان میں کہہ رہا ہے یجی دخان خان یومل قیامہ قیام کے دن ایک دعا آئے گا فیا خدوب اسماعیل منافقین وب سارم تو وہ منافقوں کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو لے جائے گا ختم کر دے گا یا خود المؤمنہ کہی عتیس زکام یہ دھواں مومنوں کو پکڑے گا زکام کی حالت کی طرح یعنی کہ دھواں کافروں کی قوت سماعت کو اور قوت بینائی کو ختم کر دے گا لیکن مومنوں پہ اتنا اثر ڈالے گا کہ یوں لگے گا جیسے زکام ہو گیا ہو یا خود المکم کہی عتیس زکام مومنوں کو پکڑے گا زکام کی طرح جس قدر انسان زکام سے متاثر ہوتا ہے ایسے ہی اس دھوئیں سے متاثر ہوگا فنا تو ہم گبرا گئے یہ کون کہہ رہے ہیں مسروق مسروق کہتے ہیں تو میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا کون کہہ رہے ہیں, تو کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا یعنی کہ ان کو ساری بات بتائی وکان متا اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے فضادی تو وہ ناراض ہوئے غصے میں آ گئے یعنی کہ باتیں سن کے اس آدمی کی باتیں سن کے غصے میں آ گئے سا تو بیٹھ گئے ان کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے فکال اور کہنے لگے کون بن مسعود من علم فل جسے بات معلوم ہو تو وہ بات کہے وہ بات بات کرے جس کے پاس علم ہو وہ علم دے وہ بات کرے وہ گفتگو کرے وہ لم یا اور جس کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو فلیقل اسے یہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ عالم اللہ بہتر جانتی ہیں یعنی کہ عبداللہ بن مسعود مراد ہوئے اس کی ان معلومات پہ کہ دموے کو قیامت کے ساتھ جوڑ رہا ہے فَإِنَّ من الْعِلْمِي فرمانی لگے عبداللہ بن مسعود کیوں کہ من العلمی یہ بھی علم کا حصہ ہے یہ بھی علم میں سے ہے کہ, تقول لما لا عالم کہ آپ اس, اس چیز کے بارے میں کہہ دیں جسے آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ لا عالم میں نہیں جانتا عبدالحم مسود کہتے ہیں جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس بارے میں غلط گفتگو کرنے کی بجائے آپ کہہ دیں کہ یہ چیز مجھے معلوم نہیں ہے یہ بھی علم ہے یہ علم کیسے ہو گیا یہ تو جہالت ہے کہ یہ کہیں کہ میں مجھے پتا نہیں ہے یعنی کہ یہ بھی ایک علم ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس اس بارے میں معلومات نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں میں جاہل ہوں یہ بھی ایک علم ہے فان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم کیونکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين قل اپ کہہ دیں ما اسالكم عليه من اجر میں تم لوگوں سے اس پہ کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا میں تبلیغ کر رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں اور اس پہ کوئی تنخواہ نہیں مانگتا کوئی مزدوری نہیں مانگتا کوئی اجرت نہیں مانگتا وما متکلفین اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اس کا کیا مطلب یعنی کہ میں اگر وہ باتیں بیان کروں جو میرے اوپر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی اور میں کہوں اللہ نے کہی ہے تو یہ تکلف ہے میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ کلام جو میں پڑھتا ہوں اللہ کی طرف سے ہے تو یہاں پہ آپ نے دو باتیں کہی ہیں ایک یہ کہ میں دعوت و تبلیغ پہ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کسی مال کا اور کسی فائدے کا وہاں انمل متکلفین دوسرے نمبر پہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو عبداللہ نے مسعود اس عید کے آخری حصے سے صدلال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں اللہ کے ذمہ وہ بات لگاؤں جو اللہ نے نہیں کہی پھر عبداللہ مسعود نے حقیقت بیان کی دھومے کی کہتے ہیں دھوئے کیریشن بے شک قریشی اسلام قبول کرنے میں لیٹ ہو گئے اسلام قبول کرنے سے پیچھے رہے انہوں نے جلدی نہیں کی فدا صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلاط اسلام نے ان کے خلاف بدعا کی فقال چنانچہ آپ نے کہا اللہ آ میری مدد کر علیہم ان کے خلاف بسبعن سب کس کو کہتے ہیں سات کو سات سات ایسے سات سالوں کے ساتھ جیسے سات سال یوسف علیہ السلام کی قوم پہ آئے تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سم یادال کا سب انشداد یا اکل نما قدم تم لہن اللہ کلی لما <تُحْسِنُون> کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا بادشاہ کو بتایا اس کے خواب کی تعبیر ذکر کرتے ہوئے اس موقع پہ جب کہ بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ پھر سا سال آئیں گے بڑے سخت سا سال ہوں گے کہ والے یہ سات سال وہ سارا غلہ کھا جائیں گے جو آپ لوگوں نے پہلے سٹور کیا ہوگا ذخیرہ کیا ہوگا شدید سالی کے سات سال ہوں گے تو نبی علیہ السلام کہہ رہے اللہم عمی علیہم اے اللہ میری ان کے خلاف مدد فرما ایسے سات سال بھیج کر جیسے سات سال یوسف علیہ السلام کی قوم پہ آئے تھے ان کے کیسالی والے سات سال بوک کے سات سال فم سنا چنانچے ان لوگوں کو کہت سالی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ان کو کہت سالی نے ہلاک ہوئے ہلاک ہونے لگے وہ عقل المئی تھا اور انہوں نے مردار کھایا یعنی کہ غذائیں ختم ہو رہی ہیں غلہ ختم ہو رہا ہے یہاں تک کہ صورت حال یہ ہو گئی کہ انہوں نے مردار کھایا والے اور ہڈیاں کھائیں وَيَرَ الْرَجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ خان اور آدمی دیکھتا دیکھنے والا آدمی دیکھتا آسمان و زمین کے مابین کو کہی ات دخان دویں کی کیفیت کی طرح یعنی کہ کمزوری اتنی ہو گئی نگاہ بھوک کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی اوپر دیکھتا تو یوں لگتا جیسے آسمان و زمین کے مابین دعائیں ہی دعا ہو فجاءہ ابو سفیان چنانچہ آپ کے پاس آئے کون آئے ابو سفیان فقالا تو ابو سفیان نے کہا اس وقت کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے عظیم صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں امیر معاویہ بھی عظیم صحابی ابو سفیان بھی عظیم صحابی اگرچہ ان کا مقام و مرتبہ وہ نہیں ہے جو خلفاء راشدین کا ہے جو جناب علی کا ہے جو جناب عثمان کا ہے لیکن ہر صحابی ہمارے لئے عظیم ہے اگرچہ آپس میں ان کا فرق ہے تو ابو سفیان آپ آب کے پاس آئے فقالت انہوں نے کہا یا محمد اے محمد جی طاطا صلاحت الرحیم آپ آئے ہیں اور ہمیں سلا رحمی کا حکم دیتے ہیں آپ آئے ہیں اس حال میں کہ آپ سلا رحمی کا حکم دیتے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تمہاری تو نبی بن کر آیا ہوں اور آپ کی تبلیغ کیا ہے کہ لوگوں سلا رحمی کیا کرو رشتہ داروں کا خیال رکھو تو جیتا جیتا صلح اور بے شک آپ کی قوم یعنی کو تحقیق ہلاک ہو چکے یقیناً ہلاک ہو چکے اللہ تو آپ اللہ سے دعا کریں یعنی کہ ان کے لیے دعا کریں بڑی مشکل صورت حال ہے آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے مر رہے ہیں بوک کی وجہ سے کی وجہ سے تو یہاں سے کیا پتا چلا ابو سفیان مکہ سے مدینہ کیوں آیا تھا کس لیے آیا ہے دعا کروانے کے لیے دعا کس سے اللہ سے ابو سفیان کیا کہہ رہا فد اللہ آپ اللہ سے دعا کریں ہماری لیے اپنی قوم کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے تو ابو سفیان نے وسیلہ اختیار کیا کس کا آپ کی دعا کا آپ زندہ تھے آپ سے دعا کروائی ہے آپ سے دعا کی اپیل کی ہے آپ کی دعا کو وسیلہ وسیلہ بنایا ہوتا تو سارے قریشی مکہ میں ہی باہر نکلتے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے آپ کو آپ کے نبی کا صدقہ آپ کے نبی کے توفیل ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کیسالی کو دور کر دے لیکن نہیں ابو سفیان آپ کے پاس آئے ہیں کیوں دعا کروانے کے لیے کیونکہ مکہ میں بیٹھ کے آپ سے دعا کروانا ممکن نہیں ہے فون نہیں تھے موبائل نہیں تھے اور اسی کے مطابق وہ حدیث ہے جس کو لوگ صحیح مانوں میں سمجھ نہیں سکے کون سی حدیث وہ اندھے صحابی والی حدیث جس میں وہ آ کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں تو آپ کہتے ہیں کہ تم وضو کرو نماز پڑھو اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور اللہ سے یہ الفاظ کہو تو وہ بھی دراصل آپ کی دعا کا وسیلہ ہے لیکن آپ نے اپنی دعا کے ساتھ ساتھ اس نبینا صحابی کو یہ تعلیمات دیں کہ تم خود بھی وضو کرو نیک عمل کو وسیلہ بناؤ نماز پڑھو نیک عمل کو وسیلہ بناؤ پھر اللہ سے دعا کرو دعا کو وسیلہ بناؤ اور دعا میں یہ بھی کہو کہ اللہ محمد کی دعا کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی شفاعت کو تمہارے حق میں قبول فرمائے تو یہ بھی دعا کا وسیلہ تھا اور ابو سفیان آئے ہیں تو یہ بھی دعا کا وسیلہ ہے فکارا تو نبی علی السلاۃسلام نے یہ تلاوت کی جب ابو سفیان مبین کہ آپ انتظار کیجیے اس دن کا جس دن آسمان واد پہ دعا لے کر آئے گا یق ناس یہ داں لوگوں کو ڈھانک لے گا حادہ عذاب العلیم یہ دردناک عذاب ہوگا لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا لے ہم ایمان لانے والے ہیں تو یہ ساری عیتیں جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں یہ اللہ کے رسول نے تلاوت کی اور یہاں تک پہنچے کہ عائدون کہ تم لوگ دوبارہ کفر کی طرف واپس پلٹو گے جب اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا لیں گے تم دوبارہ کفر کی طرف واپس چلے جاؤ گے تو اب یہ ساری باتیں کر کے عبداللہ مسعود کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایتیں ہیں یہ قیامت کے بارے میں نہیں ہیں ان ایتوں میں تذکرہ قیامت کے دھوئے کا نہیں ہے بلکہ ان ایتوں میں تذکرہ اس دھوئے کا ہے جس کو قریشیوں نے محسوس کیا جب کہ سالی میں مبتلا ہوئے آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ آسمانوں زمین کے بیچ میں دھواں ہی دواں تو عبداللہ مسعود کہتے ہیں یہ ساری ر بیان کرنے کے بعد کہا جا کہ کیا ان سے دور کیا جائے گا آخرت کا عذاب جب وہ آ جائے گا عبداللہ مسعود کہہ رہے ہیں کہ ان پانچ چھ ایتوں میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کاشف الآداب کلیلن ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو دور کر دیں گے اندن تم دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب داں آئے گا تو کیا اس وقت عذاب کو دور کیا جائے گا تب تو عذاب کو دور نہیں کیا جائے گا تو ان آیتوں میں اللہ اس دئے کی بات کر رہے ہیں جو دعا آئے گا پھر لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں گے دعائیں کریں گے اللہ دے کو ہٹا لیں گے لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ دعا ہٹنے کے بعد یہ لوگ پھر کفر کی راشتیار کریں گے تو عبداللہ میں مسود کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد آخرت والا قیامت والا دعا نہیں ہے بلکہ یہ وہ دعائیں جو قریشیوں پہ آ چکا مسود کہتے ہیں اس آدمی کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کیا ان ان لوگوں سے ان کے جن پہ دعا آیا ہوگا کیا ان لوگوں سے آخرت کا عذاب دور کر لیا جائے گا جب وہ آئے گا یعنی کہ آخرت کا عذاب جب دعواں آئے گا تو وہ تو دور نہیں کیا جائے گا وہ تو رہے گا مسود کہتے ہیں سُم پھر یہ لوگ واپس پڑھتے یہ, یہ قریشی اپنے کفر کی طرف فضا یہی مطلب اللہ کے فرمان کا کہ یوم کہ اس دن ہم پکڑیں گے بڑے انداز سے پکڑنا بڑی طرح پکڑنا ہماری پکڑ بڑی آئے گی چھوٹی نہیں مسود کہتے ہیں یوم بدرین تو یہ اللہ نے کب پکڑا پھر بدر کے دن بدر کے دن قریشیوں کو اللہ نے پھر پکڑ لیا کیا کیا ستر ان میں سے قتل ہوئے ستر قیدی بنے تو یہ ہے عبداللہ بن مسعود کا موقف اور یہی موقف ہے بہت سے علماء کرام کا لیکن ایک موقف ہے جس کو دیگر کئی علماء کرام نے اپنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس دمے سے مراد وہی دعا ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا جس دمیں کا تذکرہ کئی عادیش میں آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایتوں میں کہا ہے کہ آسمان واضح دعا لے کر آئے گا یعنی کہ وہ حقیقی دعا ہوگا اور اس روایت سے پتا چلا جو عبداللہ بن مسعود نے بیان کی کیا حقیقی دعا نہیں تھا بھوک کی وجہ سے وہ لوگ اوپر دیکھتے تو انہیں محسوس ہوتا بھوک کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے حقیقت دعا نہیں تھا جبکہ اللہ اس عیت میں کہہ رہے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ واضح طور پہ دے کو لے کر آئے گا واضح دعا ہوگا حقیقی دعا ابن کثیر رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے کہ اس دمیں سے مراد وہ دعا ہے جو قیامت کے قریب آئے گا اور عبداللہ بنے مسعود کا اور دیگر کئی فصلین کا موقف کیا ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو قریشیوں پہ آ چکا دو موقف ہیں دونوں کے دلائل ہیں بظاہر عبداللہ بنے مسعود کا موقف دوسروں کے مقابلے میں بہتر محسوس ہوتا ہے حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے کہ یو منب تشل بس کو کہ اللہ تعالی نے آگے چل کر انتوں میں یہ بھی کہا کہ اس دن پھر ہم اچھی طرح ان کو پکڑیں گے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس ایسے مراد ہے بدر کی لڑائی کہ بدر کی لڑائی میں اللہ نے ان کو پکڑا ستر قتل ہوئے ستر قیدی بنے لیکن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ اس سے مراد قیامت کے دن والی پکڑ ہے آخرت والی پکڑ ہے اس سے مراد بدر والی پکڑ نہیں ہے اور عبداللہ ابن عباس کا یہ موقع بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پہ مراد وہ پکڑ ہے جو قیامت کے دن ہوگی بدر والی پکڑ مراد نہیں ہے مسعد اپنے موقف میں کہتے ہیں کہ اللہ نے سورہ فرقان میں کہا ہے کہ فقط کا ضبط کہ تحقیق تم نے جٹلایا تو ان قریب یہ تقدیب چمڑ جائے گی تمہیں پکڑ لے گی یہ یعنی کہ تمہارے اوپر عذاب لے کر آئے گی تو پھر یہ چمٹ جانے والا عذاب کب آیا تھا عبداللہ مسعود کہہ لے کہ یہ بھی بدر میں ہی آیا تھا اور پھر عبداللہ بنے مسعود کہتے ہیں کہ اللہ نے سورہ روم میں کہا ہے علی میم گلی الروم روم الا سبون یعنی کہ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں کہتے ہیں کہ رومی مغلوب ہو گئے یہاں تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا پڑے گا نبی علی سعۃم کے ابتدائی زمانے میں پاور کون ہوتے تھے جیسے آج امریکہ اور روس ہیں ایسے ہی سپر پاور اس زمانے میں کون ہوتے تھے رومی اور ایرانی رومی عیسائی تھے اس لیے مسلمان چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پہ غالب ہو کیونکہ یہ اللہ کو ماننے والے ہیں اگرچہ ان میں غلطیاں موجود ہیں آخرت کے قیدے پہ بھی ایمان رکھتے ہیں تو رات و انجیل ان کے اوپر نازل ہوئی تھی اور مکہ کے مشرق چاہتے تھے ایرانی جیتیں کیوں کیونکہ وہ بھی ان کی طرح مشرق وہ بھی آخرت کے منکر تو اب اسی زمانے میں ایرانی جیت گئے اور انہوں نے رومیوں کو بڑی بری شکست دی تو مشرقی مکہ بڑے خوش ہوئے اور یہ وہ ایام تھے جن ایام میں رومیوں کے دوبارہ جیتنے کی کوئی امید نہیں تھی لیکن اللہ نے انہی دنوں میں کہا غلی بات الروم کہ بے شک رومی کیا ہو گئے ہیں مغلوب ہو گئے ہیں فی ادن قریبی علاقے میں قریبی علاقہ کون سا یعنی کہ عربوں کے اربوں کے قریبی علاقے میں شکست تو ہی ہے کن کو رومیوں کو ایرانی جیت گئے ہیں وَهُم مِن بادی غلب ہم اللہ نے کہا ان قریب یہ رومی فتح حاصل کریں گے ایرانیوں کو شکست دیں گے کب فی فیل چند سالوں میں یعنی کہ نو سالوں کے اندر اندر بفت بولا جاتا ہے نو کے اوپر یعنی کہ تین سے لے کے نو تک تو نو سالوں کے اندر اندر رومی ایرانیوں پہ غلبہ پائیں گے یہ الفاظ اللہ نے اس زمانے میں کہے جس زمانے میں کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ نو سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پہ فتح پا لیں گے لیکن ایسا ہی ہوا تو یہ اللہ یہ ایتے بھی قرآن کریم کے موجودہ ہونے کی دلیل ہیں جیسے قرآن نے پشین گوئی کی تھی ویسا ہی ہوا اور یہ سات سالوں کے اندر اندر ہو گیا تو عبداللہ مسعود کیا کہنا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے دماں گزر گیا ایسے ہی ور روم قدمدہ یہ رومیوں کا واقعہ بھی گزر چکا ہے رومی ایرانیوں پہ فتح پا چکے یہ پشین گوئی پوری ہو چکی دھواں بھی گزر گیا ہے دھوئیں کا تعلق بھی مادی سے ہے مستقبل سے نہیں ہے اس کا بھی تعلق قریشیوں سے ہے قیامت والے دوئیں سے اس دوئیں کا تعلق نہیں ہے جس کا تذکرہ ان ایتوں میں ہوا ہے یہ موقف ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اور یہ جو کہا گیا تھا کہ تم, تم نے تقریب کیا ہمارے رسول کی ہمارے دین کی ہمارے قرآن کی فسوف الزام ان قریب چمڑ جانے والا عذاب ہوگا تو اس سے مراد وہ عذاب ہے جو بدر کی لڑائی میں آیا یعنی کہ وہ قتل بھی ہوئے قیدی بھی بنے سورت الحجرات نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلاط والسلام کی آواز پہ بلند نہ کرو آپ کی آواز سے زیادہ اونچی آواز نہ کرو اس ایپ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو آداب سکھا رہے ہیں وہ آداب جن کا تعلق نبی علیہ اللہۃ وسلام کی ذات سے ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو جب تک آپ بھی زندہ تھے صحابہ کلام بھی زندہ تھے تب تک اس کا مطلب یہی تھا کہ صحابہ کلام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آسا آواز سے گفتگو کریں اور اب جب اللہ کے رسول جا چکے تو اس عید کا اب مطلب کیا ہے اب مفہوم کیا ہے اب نبی علیہ علیم کی عادیث موجود ہیں آپ کی عادیث آپ کی آواز ہے تو ہم نے اپنی آواز اپنی عقل اپنی رائے اپنے قیاس اپنے فتوی اپنے مسلک اپنے پیر صاحب کو نبی علیہ السلام کی احادیث پہ فوقیت نہیں دینی اگر ہم اپنی عقل کو اپنے بزرگ کی عقل کو اپنے مسلک کو اپنی رائے کو اپنے خیالات کو نبی علیہ السلام کی حادیث پہ ترجیح دیتے ہیں تو یہ اس عید کے خلاف ہو روایت نمبر دو سو چالیس خا اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری ابھی مولکا ابن ابھی مولکا سے روایت ہے کالا کہ تابعی ہے صاحب نہیں ہے کالا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ خی رو بہترین دو افضل ترین لوگ دو بہترین شخصیات قریب تھی کہ ہلاک ہو جاتیں کون ابو بکر و عمر یعنی کہ ابو بکر و عمر سب سے افضل ہیں اس امت میں قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتی جی رفع ہوا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نے اپنی آوازیں بلند کی نبی علی السلاۃسلام کے پاس کب ہی نا قادیم علیہ ہی رقب بنی تمیم جب آپ کے پاس بنو تمیم کا وفد آیا جب آپ کے پاس بنو تمیم کا قافلہ آیا سن نو ہجری میں ہوا کیا تھا یہ جی کی؟ گفتگو ہو رہی تھی اس مسئلے میں کہ ان کا امیر کس کو بنایا جائے ان کا بڑا کس کو بنایا جائے تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا ان میں سے ایک نے اشارہ دیا اقرا بن حابس کو امیر بنانے کا یہ مشورہ دینے والے کون تھے جناب عمر فاروق فعشار اہدما ان میں سے ایک نے مشورہ دیا ان میں سے ایک نے مشورہ دیا اقرا بن حابس کے بارے میں عقی بنی مجاشے جو بنو مجاشے والے ہیں جو بنو مجاشے کے بھائی ہیں اقرا بن حابس اتمی اشار الآخلو اور دوسرے نے مشورہ دیا براد آخر دوسرے آدمی کے بارے میں کسی اور آدمی کے بارے میں یہ دوسرے مشورہ دینے والے کون تھے ابو بکر اور جن کے بارے مشورہ دیا وہ کون ہے کا کا بن محبت کال کہتے نافے کہاں سے آ یہ نافے کون سے ہیں آپ شروع میں دیکھے راوی کون ہے؟ ابن ابن ہیں ابن ابھی ملیکہ ابن ابھی ملیکہ کے شگرد ہے نافے بن عمر تو وہ کہتے ہیں لا لاحفد اسما کہ اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے کس کا نام دوسرے آدمی کا نام ابن ابھی ملیکا نے لیا تھا میرے استاد نے جب یہ روایت بیان کی تھی انہوں نے یہ نام لیا تھا لیکن میں وہ نام بھول گیا ہوں کہتے ہیں لا احفدال اسماح اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے فقال ابو بکر چنانچ ابو بکر نے عمر سے کہا ما اللہ خلافی تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم میری مخالفت کرنا چاہتے ہو کے میں نے ایک آدمی کا نام لیا تم نے کسی اور کا نام لے دیا کیوں تمہارا مقصد ہے کہ میری مخالفت کرو غلط فہمی پیدا ہوگی دونوں بزرگوں میں دونوں آپس میں بڑی محبت کرنے والے بہت پیار کرنے والے بہت ہی نیک بہت علم والے لیکن بہرحال انسان تھے تو ابو بکر عمر سے کیا کہہ رہے ہیں ما عرت خلافی تم نے نہیں ارادہ کیا مگر میری مخالفت کا قال تو کہا کس نے جناب عمر نے ما عرت تو خلافہ کا میں نے آپ کی مخالفت کا بالکل ارادہ نہیں کیا میرا ایک قطر مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کی مخالفت کروں یعنی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ آدمی زیادہ بہتر ہے ورنہ میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ان دونوں کی بلند ہو گئیں فی اس مسئلے میں اس معاملے میں میں تو اللہ ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو ال ان کے عیت کے آخر تک یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ایت کے آخر میں کیا ہے اللہ تعالی آخر میں وارنگ دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اس ادب کی خلاف ورزی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے اب نیکیاں ضائع ہوں گی تو کیا ہوگا جنت سے معلوم جہنم میں جائیں گے دوسرا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا راوی کون ہے ابن ابنبی ملیکا اور وہ کون ہے تابی ہیں تابی حدیث بیان کریں تو وہ ضعیف قرار پاتی ہے مرسل قرار پاتی ہے کیونکہ تابی تو اللہ کے سر کے زمانے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے امام بخاری کہتے ہیں اس روایت کے آخر میں قال ابن زبیر کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اور یہ کون کہہ رہے ہیں امام بخاری کس سے روایت کہتے ابنبی ملیکا سے ابن, ابن ملعقہ با آخر میں کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے کہا وہ کون ہے اللہ بن زبیر تو اب پتا چلا کہ یہ روایت ابنکا ابن نے کس سے لی تھی عبداللہ بن زبیر سے لی تھی تو اب روایت کیا ہو گئی متصل ہو گئی ضعیف نہ رہی بلکہ صحیح ہو گئی عبداللہ بن زبیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَ هَادِ الْآيَ حَتَّى بن زبیر کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نبی علیہ السلاط والسلام کو اس عید کے نازل ہونے کے بعد اپنی آواز نہیں سناتے تھے اتنی آستہ بولتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کی بات صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے تھے تو عمر اللہ کے رسول کو اس عید کے نازل ہونے کے بعد اپنی آواز نہیں سناتے تھے حتٰ یہاں تک کہ نبی علی اللہ ان سے وضاحت طلب کرتے ان سے پوچھتے کہ آپ نے کیا کہا ہے سفیما یہ ہوں یہاں تک کہ آپ ان سے جناب عمر سے سوال کرتے وضاحت طلب کرتے کہ کیا کہا آپ نے اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کنہوں نے عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن زبیر نے جناب عمر فلوق کے بارے میں تو وضاحت دے دی کہ بہت آسا بولتے تھے اس واقعے کے بعد اس عید کے نازل ہونے کے بعد حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا ہے لیکن ایسی کوئی بات عبداللہ بن زبیر نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہی ان کے باپ کون ہے ان کے باپ سے مراد یہاں پہ ان کے نانا ہیں کون ابو بکر یہ واقعہ کن کے مابین ہوا تھا ابو بکر عمر کے مابین جناب عمر کے بارے میں عبداللہ بن زبیر زبیر وضاحت دے رہے ہیں کہ اس کے بعد بہت آسا بولتے تھے اور عرطہ اللہ کے اللہ کے رسول کو سوال کرنا پڑتا لیکن ایسی کوئی بات انہوں نے اپنے والد اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہی باپ سے مراد یہاں پہ کون ہے نانا اور نانا بھی باپ ہی ہوتا ہے ماں کا باپ یت اور انہوں نے ذکر نہیں کی نے عبداللہ بن زبیر نے دال یہ چیز ان ابھی ہی اپنے باپ کے بارے میں اپنے باپ سے باپ سے مراد کون ہے نانا کیونکہ رویت میں آ گیا نہیں یعنی اباپ اکر مراد کس کو لے رہے تھے ابو بکر کو مراد لے رہے تھے اس طرح ویسے کیا پتا چلا کہ نبی علیہ سات والسلام کی احادیث کا آپ کی آواز کا احترام کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دینی چاہیے اور ایسے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام قرآن کے اوپر کتنی جلدی عمل کرتے تھے اور کیسے عمل کرتے تھے آپ دیکھیں جناب عمر نے اس ایت پہ کیسے عمل کیا ہے اس کے بعد روایت نمبر دو سو اکتالیس میم یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم روایت امام مسلم کس سے روایت لے رہے ہیں انص رضی اللہ تعالیٰ سے قال کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بن مالک نے بلند نہ کرو ہلاخر تک اب پہلی روایت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایت کب نازل ہوئی اب بن مالک کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ ایت کس سبب سے نازل ہوئی کیا واقعہ واقع پیش آیا جب یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے جن یعنی کے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے ثابت بن قیس بن شماس اپنے گھر میں بیٹھ گئے وکال اور کہنے لگے آنا منار من میں جہنم والوں میں سے ہوں اصل میں صابت قیس کی آواز بہت اونچی تھی اور اس ایپ میں کیا آیا آخر میں کہ اگر تم آوازیں بلند کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں نیکیاں ضائع ہو جائیں تو انسان کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا تو صابت قیس نے یہ گمان کیا کہ میری آواز تو بڑی بلند رہتی تھی اللہ کے رسول کے سامنے میں تو سب سے زیادہ اونچی آواز سے بولنے والا آدمی ہوں اور کئی دفعہ آپ کی مجلس میں بولا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے یہاں ضائع ہو چکے میں تو جنوی ہو چکا لوگ پوچھتے آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے کہتے ہیں کہ میں جنوبی ہو چکا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلاۃ وسلم سے رکے رہے یعنی کہ آپ کے پاس جانے سے رکے رہے آپ کے پاس جاتے نہیں تھے فسالن نبی کے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے سوال کیا کس سے بن فقلا تو آپ نے کہا یا اب امر ابو امر یقینیت ہے کس کی سات بن محاذ کی ما شانو ثابت ثابت کا معاملہ کیا ہے ان کے ثابت نظر نہیں آ رہے کیا معاملہ ہے ان کا اجتکا کیا وہ بیمار ہے اجتکا اصل میں کیا تھا اجت کیا وہ بیمار ہے کالا سات سات کہ وہ میرے پڑوسی ہیں وما عالم تو لہو بھی شکوا اور میں نے ان کے بارے میں کسی قسم کے مرض کے بارے میں نہیں جانا ان کے اگر بیمار ہوتے تو میں پڑوسی ہوں مجھے پتا چلتا میرے پاس خبر آتی تو میرے علم میں ان کی کوئی بیماری نہیں ہے وما عالم تو لہو بھی شکوا اور مجھے ان کے بارے میں کسی قسم کے مرض کا علم نہیں ہے یہاں تک جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام قرآن کی آیات کا کس قدر اثر لیتے تھے ہم جہنم کی آیتیں پڑھتے ہیں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ آیت ہمارے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ لینا جو یہ کرے گا جہنم میں جائے گا ہم کہتے ہیں کہ میرے بارے میں ہی کسی اور کے بارے میں ہے اور صاحب کو دیکھیے کتنے عظیم صاحبی ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ میرے بارے میں ہی ہے میں گیا میرے عمال ضائع ہو گیا میں جنمی ہو گیا تو مسلمان کو اپنے گناہوں سے ایسے ہی ڈرنا چاہیے اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کے لحاظ سے ڈر اور خوف بھی ہو لیکن ہمارے پاس کیا ہے رحمت ہی رحمت ہے اور دوسرا پتا چلا نبی علیہ اسات اسلام کیسے صحابہ کرام سے پیار کرتے تھے کیسے ان کا خیال رکھتے تھے کیسے ان کا جائیداد لیتے رہتے تھے اور تیسرا اسے پتا چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں جو نہ آئے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کالا تو کہا کس نے کہتے ہیں اس حدیث کے راوی تو سعد ان کے پاس آئے کن کے پاس سابت بن قیس کے پاس فضاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے تذکرہ کیا نبی علیہ السلاۃ السلام کے فرمان کا کہ اللہ کا رسول تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور معلوم ہے کہ انی من ارفعیکم سوطن علی رسول اللہ میں تم میں تم سے سب سے بڑھ کر اونچی آواز والا ہوں اللہ کے رسول کے پاس میری آواز سب سے زیادہ بلند ہوتی رہی ہے اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم اپنی آواز اللہ کے, کے بلند کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عمال ضائع ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے مِنْ آلِ النَّارِ چنانچہ میں جہنم والوں میں سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ذکر کی یہ جواب دیا تھا کس نے؟, ثابت نے تو یہ جواب ذکر کیا فرمایا بل ہوا من اہل الجنہ بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہے وہ جنت والوں میں سے ہے وہ جنت میں جائے گا تو یہاں پہ جنتی کس کو قرار دیا آپ نے صابت بن قیس کو اور ہم کہتے ہیں جنتی کتنے ہیں آشارہ مبشرہ آشارہ جن جنت کی خوشخبری ملی تو جنت کی خوشخبری تو ان کو بھی ملی ہے ثابت بن قیس کو جناب خدیجہ کو بھی ملی تھی عبداللہ بن سلام کو بھی ملی تھی دیگر کئی صحابہ ساب کو ملی ہے تو پھر ہم دس کیوں کہتے ہیں تو یہ بات زینوں میں نوٹ کر لیجئے دس سے مراد وہ دس صحابہ کے نام ہیں جن کو نبی علیہ اسلاط اسلام نے ایک ہی مدرس میں ایک ہی محفل میں جنت میں جانے کی خوشخبری دی ایک ہی موقع پہ آپ نے کہا تھا یہ بھی جنتی یہ بھی جنتی یہ بھی جنتی یہ بھی جنتی یہ, یہ بھی دنتی ورنہ جنتی اور بھی ہیں اس کے بعد زیادہ فی روایتی ایک روایت میں یہ اضافہ آیا ہے کیا فکن مالک کہتے ہیں کہ فکن بینا کہ ہم انہیں گمان کرتے تھے کن کو ثابت بن قیس کو کہ یمش ابورینا کہ وہ ہمارے درمیان چل رہے ہیں راد المن اہل الجن وہ آدمی ہے کن میں سے اہل جنت میں سے یعنی کہ ہم ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے آپس میں وہ دیکھو وہ جنتی آدمی جا رہا ہے زمین پہ چر رہا ہے لیکن جنت کا سارٹیفکیٹ اسے مل چکا ہے وفی روایہ تن اور ایک روایت میں ہے کان ثابت بن قیچن خطیب الانسار کہ ثابت بن قیس انساریوں کے خطیب تھے انساریوں میں سے اونچی واد والے تھے فصیع و بلیگ تھے امدہ عربی بولتے تھے امدہ گفتگو کرتے تھے اس لیے جب کبھی انصاریوں نے کہیں مذاکرات کرنے ہوتے کسی اور قوم سے واسطہ پڑتا تو انصاریوں کی طرف سے یہ کھڑے ہو کے گفتگو کیا کرتے تھے تو نبی علیہ سعد اسلام کے سامنے بھی کئی دفعہ ان کی آواز اونچی ہو جاتی اس لیے گبراہ گئے پریشان ہو گئے ڈر گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں خوشخبری دی کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو اور یہ جنگے جمامہ میں شہید ہوئے تھے مسلمہ کداب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن صحابہ کے نام پہ کس قدر اثر کرتا تھا عمر فاروق نے وہ عید سنی تو اللہ کے کیسول کے سامنے اتنی آستہ آس سے بولتے تھے کہ اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑتا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو اور ثابت بن کیس پہ قرآن نے کیا اثر ڈالا کہ گھر میں بیٹھ گئے اللہ کے کیسول کی مجلس میں آنا ترک کر دیا اور اپنے آپ کو جہنمی سمجھنا شروع کر دیا سورت الحدید اب ہم آتے ہیں سورہ حدید کی طرف قوله اللہ تعالی فرماتے ہیں علم یعنی للذین لذکر اللہ علم یعنی کیا وقت نہیں آیا للذین آمنوا مومنوں کے لیے کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کس بات کا وقت نہیں آیا کہ انتخا فلوب قلوبہم کہ ان کے دل جھک جائیں نرم ہو جائیں لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے پگھل جائیں جھک جائیں نرم ہو جائیں روایت نمبر دو سو بتالیس دو سو بتالیس نمبر روایت ہے میم اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم علی بن مسعود رضی اللہ عنہ قال عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ما کان بین اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه علم الم يئن آمنوا امنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله الا اربع سنین عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام لانے کے ما بین اور اللہ تعالی کے ہمیں اس ایت کے ذریعے ڈانٹنے کے مابین صرف چار سالوں کا فاصلہ ہے یعنی کہ ہم مسلمان ہوئے تو ہمارے مسلمان ہونے کے چار سال بعد یہ ایت نازل ہو چکی تھی تو عبدالب مسود کیا کہتے ہیں تو اس ایت میں اللہ نے اعتاب کیا ناراضگی کا اظہار کیا مومنوں پہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے صحیح طرح نرم کیوں نہیں ہوتے تو عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں کہ ایت کب نازل ہوئی کہنا چاہتے ہیں ہمارے مسلمان ہونے کے بعد چار سالوں کے اندر اندر یہ ایت نازل ہو چکی تھی تو دوبارہ ترجمہ کرنا چاہوں گا عبداللہ بن سے صرف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام لانے اور اللہ تعالی کے ہمیں اس ایت کے ذریعے احتاف کرنے ڈانٹنے کے مابین صرف چار سالوں کا فاصلہ ہے کون سی ایت الم یعنی پہ تذکرہ کن کا ہو رہا ہے پہلے یہ جان لیں تذکرہ ہو رہا ہے انصاریوں کا اس سے پہلی ایت میں اللہ نے تذکرہ کیا مہاجرین کا ان کی شان بیان کی ان کا مقام بیان کیا اور پھر اللہ نے تذکرہ کیا انصاریوں کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ترجیح دیتے ہیں کون انصاری الا انسم اپنے آپ پہ کس کو ترجیح دیتے ہیں اوروں کو ولو کان اب خساسا اگرچہ انہیں شدید حاجت ہو خساسا شدید حاجت ہو یعنی کہ اگرچہ انہیں کسی چیز کی شدید حاجت ہو ان کو پتا چلے کسی اور مسلمان بھائی کو اس چیز کی حاجت ہے تو اسے اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اسے کہتے ہیں بھائی تم لے لو کھانا کم ہو خود بھوک لگی ہو پتہ چلے کوئی مہمان ہے کوئی بھوکا ہے کھانا اس کو دے دیں گے خود بھوک کو برداشت کر لیں گے تو یہ انصاریوں کی شان اللہ نے بیان کی ہے سرونہ یہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پہ کس کو؟ اوروں کو ولو کان اور فب آتا <نِسَائِهِ> یہاں پہ چند الفاظ نہیں ہیں جو دوسری روایت میں آئے ہیں وہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ وہ آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے شدید بھوک لگی ہے بھوک کی وجہ سے میرا برا حال ہے فبعثا تو آپ نے پیغام بیجا الا نسائی اپنی بیویوں کی طرف کیا پیغام بھیجا ہوگا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے مہمان آیا ہے فکلنا تو انہوں نے کہا تینوں نے بیویوں نے مَا مَا مَعَنَا إِلَّ الْمَا ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے میری مائیں بہنیں میری بیٹیاں اس رویت کو دھیان سے سنیں نبی علی صاحب اسلام کی بیویاں کینات کی افضل ترین عورتیں اللہ کے اصول نے ایک ایک بیوی کی طرف پیغام بھیجا ہر بیوی کا جواب تھا پانی کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے اللہ اکبر پھر بھی شکر گزار اللہ کی بھی اور اپنے خامند کی بھی اور ہماری آج کل کی کئی عورتیں بھرا ہوا ہوگا گھر میں بہت سی چیزیں ہوں گی بس کوئی خاص چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے خامند لے کر نہ آئے تو ناراض ہو جاتی ہیں نہ شکری کرتی ہیں برا بلا کہتی ہیں ما معنی ماں الماء تو کیا کہہ رہی ہیں یہ اللہ قسم کی, کی بیویاں ہمارے پاس نہیں ہے مگر پانی فرمایا کون اس کو اپنے ساتھ ملائے گا کس میں کھانے کے معاملے میں من یوم زما ملانا ہوتا ہے کون ملائے گا کس کو ان کس مہمان کو اپنے ساتھ ان اپنے ساتھ لے جائے کھانا کھلائے خود بھی کھائے اپنے ساتھ کھلا لے اس کو بھی میں یوم کون اس کو ملائے گا او یا کون اس کی ضیافت کرے گا اس کی کس کا معنی ہے ہادہ کا ہادہ جو بعد میں آیا ہے تو راوی بھول گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یزم کا لفظ بولا تھا یودیف کا یعنی کہ آپ نے کہا تھا کون اس کو اپنے ساتھ ملائے گا یا آپ نے کہا تھا کون اس کی ضیافت کرے گا کون اس کی میزبانی کرے گا فقال الد الم انصار تو انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا آنا میں اور یہ آدمی کون تھے مسلم شریف کی روایت میں آتی ابو تھے ام سلیم کے شوہر ام املیم کون ہے اس مالک کی والدہ تو انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا آنا میں فن تلقا بھی ہی چنانچہ وہ آدمی بھی اس مہمان کو لے گئے لمراتی اپنی بی, بی کی طرف اپنے گھر لے گئے فقال اور کہا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام کے مہمان کی عزت کرو یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں بڑے عظیم مہمان اللہ کے رسول کے فقالت تو اس بی, بی نے کہا ما عندنا قوت اللہ ہمارے پاس میرے بچوں کی خوراک کے علاوہ کوئی خوراک نہیں ہے میرے بچوں کے کھانے کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے فقال تو خامد نے کہا ای کامک اپنا کھانا تیار کرو بناؤ پکاؤ وہی سراجک اور اپنے چراغ کو روشن کر دو کھانا بنا لینا اور اس کے بعد اپنے چراغ کو روشن کر دینا وہ نبی ادا اراد جب بچے تو اپنے بچوں کو سلاح دینا, سلا دینا سب کی اپنے بچوں کو ادا ارادو اشا ان جب وہ رات کا کھانا چاہے مانگے فہیا تام چنانچہ اس عورت نے اپنا کھانا تیار کیا لو جی اس عورت نے فوری طور پہ خاون کا مشورہ مان لیا بات مان لی اور آج کل کی کئی مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو اس نے کیا کہنا تھا اس نے خاون کی ٹھیک ٹھاک بےزتی کرنی تھی تجھے شرم نہیں آتی چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے مریں اور تم اپنے گھر میں روز مولویوں کو لے آتا ہے طالب علموں کو لے آتا ہے درویشوں کو لے آتا ہے میں تنگ آ گئی کئی حرکتوں سے لیکن یہ عظیم خاتون خامو سے کہتی بالکل ٹھیک ہے اس عورت نے اپنا کھانا تیار کیا اور اپنے چراغ کو روشن کر دیا جلا, دی جلا لیا وہ نویان اور اپنے بچوں کو سلا دیا سم مقامت یعنی کہ بھوکا سلا دیا سم مقامت پھر یہ خاتون کھڑی ہوئی کا انہا تصریحو کہ وہ اپنے چراغ کو درست کر رہی ہیں بہانہ کیا, کیا کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں کیوں بجایا ہے تاکہ مہمان اکیلا کھانا کھائے اور وہ سمجھے کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں اور وہ شرمائے نہیں اور کھانا کھا لے اور ہم ساتھ زہر کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہم نہیں کھائیں گے صرف مہمان کھائے گا فج یوریانی ہی تو وہ دونوں اسے, اسے زہر کرنے لگے اس کے سامنے زہر کرنے لگے کہ, انہما کہ وہ دونوں بھی کھا رہے ہیں فباتا دونوں نے خالی پیٹ رات گزاری خامن بیوی بی دونوں نے خالی پیٹ رات گزاری فلم اسبہ جب صبح ہوئی غدا تو یہ میز زبان صحابی ابو طلح غدا الہ رسول اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے فقالا تو آپ نے کہا ظہیک اللہ اللیلہ رات اللہ تعالی مسکرائے ہیں رات اللہ تعالی ہنسے ہیں او عجیبہ یا آپ نے کہا عجیبہ من فعالکما اللہ تعالی نے تعجب کیا ہے من فعالکما تمہارے کارنامے پہ۔ جو کارنامہ آج رات تم دونوں نے سر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مسکرائے ہیں یا اللہ نے اس پہ تعجب کیا ہے اور کتنے خوش نصیب ہے یہ میاں بیوی جن کے کارنامے پہ اللہ نے تعجب کیا جن کے کارنامے پہ اللہ خوش ہوئے جن کے کارنامے پہ اللہ تعالیٰ مسکرائے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور اللہ تعالی، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعجب کرتے ہیں لیکن جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں وہ یہاں پہ طویل کرتے ہیں چنانچہ وہ کیا کہہ دیں گے وہ کہہ دیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہوئے حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے راضی ہونے کو بھی نہیں مانتے لیکن یہاں پہ طویل کر لیں گے تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالی مسکرائے لیکن اللہ تعالی کا مسکرانہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مخلوق کی طرح ہے اللہ تعالی کا مسکرانہ اور ہنسنا ویسے ہے جیسے اللہ کے شیان شان ہے ہر ایپ سے پاک ہم ہنستے ہیں کئی دفعہ برے لگتے ہیں ہم ہنستے ہیں عجیب و غریب نکالتے ہیں تو یہ سارے سے اللہ پاک ہیں یا اللہ نے تعجب کیا اور اللہ کا اللہ تعالیٰ اس رات ہنسے ہیں یا اللہ نے تعجب کیا ہے کما تمہارے کارنامے پہ فانزر اللہ. تو اللہ نے کہ یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں اعلیم اپنے آپ پہ کس کو اوروں کو ولو کان اگرچہ انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو جس, کی جس پہ ترجیح دے رہے ہیں یہ ہے خرچ کرنا یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس فالتو مال ہے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اس پہ بھی سبھا ملتا ہے لیکن جب آپ وہ چیز اللہ کی راہ میں دیں جس کی خود کو ضرورت ہے تو اللہ کو کتنا یہ کارنامہ پسند آئے گا شوحا نفسی ہی اور جس کو محفوظ کر لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے اپنے نفس کی ہرس سے شوہ اس کنجوسی کو کہتے ہیں جس میں ہرس بھی ہو الا دردی کی کنجوسی یعنی کہ ہر نفس میں کنجوسی رکھی ہوئی ہے لیکن جس کو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں کامیاب وہ ہے جس کے نفس میں آلہ دردی کی کنجوسی نہ ہو تھوڑی بہت تو رہتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر جاننے کی توفیق دے نبی علی اللہ علیہ اللہ کی عادیث بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے اور ان سے عہد ہونے والے مسائل اور احکام انہیں سمجھنے کی اور دوسروں کو بتانے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اللہ آپ کے وقت میں آپ کی اولاد میں آپ کے رزت میں برکتیں ڈالے اور میرے وہ تمام دوست جو اس درس کے انضامات کا حصہ ہیں ریکارڈنگ کرتے ہیں اور زوم کا بندوبست کرتے ہیں نگرانی کرنے والے ہمارے شیخ صاحب ہیں دیگر احباب ہیں جتنے بھی محنت کرنے والے ہیں جن کو اللہ جانتا ہے سب کی محنتیں اللہ قبول فرمائے بلکہ روش بھائی نے تذکرہ کیا تھا ندیم بھائی فوت ہو چکے ہیں اور بہت ہی محبت کرتے تھے ایسے دروس سے اور بہت ہی پیار کرنے والے تھے دین کے طالب سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عیت فرمائے ان کی قبر کو منور فرمائے و دعوانا داوانہ الحمد رب العالمین